جمعے کی نماز ہمیشہ دو رکعت پڑی جاتی ہے چارکات نہیں ہوتی لیکن یہاں سوال کرنے کا مقصد ہے کل جمعہ آ رہا ہے چونکہ مسجدوں میں جمعہ کا جماعت اور جمعے کے لیے مسجدیں بند کر دی گئی ہیں مسلح عوام کے فائدے کے لیے اس لیے ہمیں اگر کل حکومت نے ہمیں منع کر دیا ہے اور آج فتوا تقریباً پوری خلیجی ممالک سے میں ہر مسلم ملک نے اور وہاں کے علماء وہاں کی کا کمیٹی نے یہی ہم کو فتوا دیا ہے فیصلہ سنایا ہے کہ کل اپنے اپنے گھروں میں آدمی نماز پڑھیں گے دو رقاط چار رقع جیسے زہر کی نماز روزانہ پڑھتے ہیں وہی زہر کی نماز پڑھیں گے جمعے کی نماز نہیں ہوگی حکومت نے منع کیا ہے اور ایسا بھی نہیں کہ ہاں دس بیس آدمی کہیں اکٹھا ہو کر کے کسی گھر میں اجتماع کرے حکومت نے منع کر دیا ہے تو آپ بات رہیں اور آپ جمعے کے سارے آمال کریں جتنے عجر و ثواب کی چیزیں ہیں جمعے کے دن آپ نہائے آپ غسل کریں اچھی طرح سے غسل کریں بہترین کپڑے بھی پہنے کہہ کہنے کی بڑی فضیلت آئی ہے صورت قہ کہ بھی تلاوت کریں جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ بندہ جو مانگتا ہے وہ دیتا ہے وہ گھڑی کہا جاتا ہے اکثر اثر تا مغرب ہے آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں بھی کریں ساری چیزیں آپ جمعے کے دن جو عجر و ثواب کے لیے کرتے ہیں آپ ساری چیزیں کریں لیکن زہر کے وقت جمعے کے وقت ظہر کی اذان ہوگی اور آپ اپنے اپنے گھروں میں با یا انفرادی طور پر اور با پڑھنے تو بہت اچھا ہے با آپ نماز سہر ادا کریں اور انشاءاللہ اللہ اللہ رب العلمین کے رحمتوں سے ایک ایمان اور یقین ہے اور توقع ہے جذم کے ساتھ کہ جتنا جمعہ پڑھنے کا جو ثواب ہمیں جامع مسجد میں زندگی بھر ملتا رہا اگر کسی مسلحت اور احتیاطی طور پر ہمیں مسجدوں میں جمعہ پڑھنے سے روک دیا گیا ہم اپنے گھر میں ظہر کی نماز پڑھیں گے تو ان ہمیں پورا پورا عجر و سواب ملے گا ہمارے عجر و سواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ سراب شام نے ایک انسان آہ, کے نام اعمال میں الفرشتے برابر نیکیاں لکھتے ہیں جس نے آج اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا اتنا کیا سب کچھ نوٹ کرتے ہیں بندہ بیمار ہو گیا یا کسی شرعی ادر کی بنا پر بندہ نہیں کر پا رہا ہے فرشتے جاتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ نام مار کیا ہے بیمار کیا میں نے اس کو پریشانی مبتلا کیا کسی ادر کی, کی بنا پر اگر وہ نہیں آ پایا ادر ہم نے اس کے لیے اس پر مسلط کیا ہے تو یاد رکھنا یہ ادر کی بنا پر میرا بندہ اگر وہ نیک اعمال نہیں کر رہا ہے جو کل تک کرتا رہا تو جب تک نہیں کرے گا ادر کے بنا پر پورا عجر و ثواب نیک امال کرنے کا اس کے نام ہے لکھتے رہنا یہ عجر و ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ اس میں ہمیں بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جمعے کا دن ہے اللہ رب العالمین سے رو رو کر کے دعائیں کریں قبول دعا کا دن ہے قبول دعا کا ٹائم بھی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ یہ ساری بلائے ٹال دے اور ہم سب کے لیے جمعہ اور جماعت کے لیے جیسے پہلے اللہ تعالی نے امن و امان کے ساتھ ہمیں موقع دیا تھا اللہ پھر ہمارے لیے بحال کر دے زندگی بھر پھر ہم ایسے جمعہ جماعت مسجد پڑھتے رہیں یہ دعا کریں بجائش کے کہ ہاں حکومت کی نافرمانی کر کے یا بہت سارے علماء کے فتوے کو ٹھکرا کر کے آپ اپنے نفس پرستی کے بنا کر نہیں ہم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جمعہ پڑھ لیں گے جمعہ کے لیے جو شرائط جو ضرور جاتے ہیں اہل علم کہتے ہیں وہ گھر میں نہیں ہے اس لیے آپ تمام حالات سے آپ اپیل کرتے ہیں کہ جمعے کی نماز پڑھ نہیں ظہر کی نماز پڑھیں پہلے والی سنت بھی پڑھیں فرد بھی پڑھیں بعد میں بھی پڑھیں اور پھر ہم کہیں گے جمعے کے دن جتنے نیک اعمال آپ کرتے تھے وہ سارے نیک امال کریں آپ کو انشاء اللہ ضرور مکمل جمعہ پہنے کا عادل وسوال جیسے زندگی میں ملتا رہا کل اور آئندہ موقع ایسا موقع ہے تو آئندہ بھی ملتا رہے گا اللہ ہم سب لوگوں کو دین کی سمجھ اور فہمتا فرمائے اور ہمیں کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے اکول کو سخر اللہ منقول ہو گئی رہی